سبق میں آپ نے پڑھا تھا کے چیزیں قسم قسم پر ہیں؟ چار قسم پر ہیں ہیں چار یا کس قبیل سے ہوں گی سب کی آواز ہے مجھے کوئی لڑکا خاموش بیٹھا ہوا ہر گرز نہ دکھائی دے ہوئی یہ میں تکرار کرواتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا لیکن میں بار بار تکرار کرواتا ہوں بھائی تکرار سے چیز یاد ہو جاتی ہے اچھی طرح آپ بھی جب سبق یاد کرنے بیٹھیں خاموشی سے منہ بند کر کے بیٹھے ہوں بس صرف نظر ڈالیں ایسا کبھی نہ کریں سبق اونچا اونچا زبان سے پڑھیں زبان سے پڑھنے سے چیز جلدی یاد ہوتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو چیزیں چار قسم پر ہیں بھائی اول ثانی ثالث رابع راب پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان میں سے جو معدودات اور مضروعات ہیں یہ کتنی قسم پر ہیں دو دو, دو, دو, دو دو قسم پر ہیں کون اول متقربا اور غیر متقربا تو کل کتنی قسمیں ہوئیں چھ قسمیں ہو گئی والا نا ایک مثال بتلاتے جاؤ مکیلات کی کیا مثال ہے دودھ اور گندم ہے اچھا مزوناد کی کیا مثال ہے آج کل بیچی جاتے ہیں وزن کر کے ماد کی کوئی مثال بتاؤ بھائی انڈے ہیں اور بکری ہے اور کیلے اور مالٹے سے بیچے جاتے ہیں پھر آپ کیسے کہہ رہے اچھا جی مزرو ہاتھ کی کوئی مثال ذکر کرو کپڑا ہے اور زمین ہے بھائی زمین تو متقارف کس کو کہتے ہیں افراد کیا ہیں آپ کو دو مقدمے کی جائے کسی ایسی چیز کی طرف جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو کس کو شامل ہوگا اور وہ کتنا ہے ایک معلوم ہے اور کل تو مشغول ہے پتہ ہی کتنے ہیں بھائی اچھا اور مقدمہ ثانیہ میں نے کیا لکھوایا تھا کہ دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک کیا ہے اصل اور عین اصل کہتے ہیں یا آئن دوسری کیا چیز ہے وقت آفری پھر آپ نے پڑھا تھا سمن کس کے مقابلے میں آتے ہیں اصل اور عین کے مقابلے میں آتے ہیں جبکہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے مولانا سمن نہیں ہوتے پھر آپ نے یہ پڑھا تھا مولانا کہ قلت اور کثرت جو ہے مکیلات اور موضوعات میں کیا ہے <تصف> اصل ہے اور مضروحات کے کی اندر کیا ہے <تصف> بھائی کیسے پتا چلا کہ یہ وصف ہے فہاں نے ضابطہ بیان فرما دیا کیا ضابطہ بیان ہوا تشخیص نقصان نقصان فی سن بھائی سمجھ میں آیا بھائی جو چیز حصے کرنے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے جس میں عیب آ جائے کمی بیشی ہے اور جو چیز ایسی نہ ہو اس میں کمی بیشی اصل ہے پھر آپ کو یہ بتلایا تھا کہ بھائی زراعت ہے تو وصف لیکن اس میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے کیوں اس لیے کہ اصل وہ ہوتا ہے کہ اصل کے بڑھنے سے چیز بڑھتی ہے تو یہاں پر بھی زراع کے بڑھنے سے کپڑا کیا ہے بڑھ رہا ہے زراع کے بڑھنے سے زمین بڑھ رہی ہے تو معلوم ہو اس میں اصل بننے کی بھی صلاحیت ہے اور یہ کبھی کیا بن جاتا ہے تو یہ کبھی اصل بن جاتا ہے اصل کے قائم مقام ہو جاتا ہے کس وقت جب ہر زراعتی قیمت ذکر کر دی جائے جب ہر زراعتی قیمت الگ سے ذکر کر دی جائے تو یہ تھے دو مقدمات اس کے بعد مسائل شروع ہو رہے تھے تو میں نے بتلایا تھا یہاں دو چیزیں ہیں ایک کیا کل مقدار کا ذکر کرنا اور دوسری چیز ہے ہر پیمانے یا ہر کرنا تو کبھی یہ چار پہلی صورت کیا تھی کہ دونوں میں سے ایک بھی ذکر نہ ہو اس کا حکم متن میں گزر گیا تھا وواز المشافا کے تحسبئی اس میں بتلا دیا تھا کہ جب کل مقدار ذکر ہو اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو تو اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی صحیح آئی صحیح آئی ہو جائے گی دوسری صورت کیا تھی کہ صرف کس کو ذکر کیا جائے ہر فرد کی قیمت ذکر کی جائے تیسری صورت کیا تھی کہ صرف کسے ذکر کیا جائے صرف کل مقدار ذکر کی جائے ہر فرد کی قیمت ذکر چوتھی صورت کیا تھی ذکر کیا جائے یعنی کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر فرد کی قیمت بھی ذکر ہو ہوئی تو ان تین کے لیے بھائی میں نے حکم میں نے نقشہ بنوایا تھا جی تو شہ کی نار سب سے پہلے تین تین کا اکٹھا حکم بیان ہوا مکیلات موضوعات اور ماجوداتے ان کو بیچتے ہوئے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت تو کسی نے ذکر کر دی لیکن کل مقدار ذکر نہیں کی تو اس صورت کے اندر کتنے کے اندر بہ ہوگی नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, صرف ایک فرد کے اندر ایک پیمانے کے اندر مالانا کیوں کیونکہ وہ مقدمہ اولا میں جو میں نے ضابطہ لکھوایا تھا بھائی وہ ضابطہ لگے گا کہ جب پل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جس کا ممتہ معلوم نہ ہو تو وہ کتنے کو شامل ہوگا ہدنا اور شامل ہوگا بھائی تو صرف ایک پیمانے میں بے صحیح ہے دوسرا مسئلہ تھا دوسری تیسری صورت کیا تھی کل مقدار ذکر کی جائے اور چوتھی صورت کیا تھی کل مقدار بھی اور, ملترخن ملترخن بھی اور ہر پیمانے کی قیمت ذکر کی جائے دونوں کا ایک حکم ہے اکٹھا میں نے لکھوا دیا تھا بھائی کہ مثلاً بھائی ایک آدمی نے مکیلات موضوعات یا ماجودات متقاربہ میں سے کوئی چیز بیچ دی اور کل مقدار ذکر کر دی اس نے کل مقدار کے ساتھ ہر پیمانے کی قیمت بھی ذکر کر دی سمجھ میں آیا تو دونوں صورتوں میں مبیحہ اس مقدار کے برابر نکلے گا یا کم نکلے گا یا صورتیں ہو سکتی اگر برابر نکلا پھر تو جھگڑا ہی نہیں بے کیا ہو گئی नहीं صحیح नहीं. ہو گئی لیکن اگر مبیحہ کم نکلا مثلا گندم کا ڈھیر تھا اس کو بیچا یہ سو کفیس گندم ہے گندم کم نکل آئی نبے کفیس نکل آئی کیا حکم لگائیں گے اور جتنے कम उतने اتنے ہی سام بھی ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے تو چیز کو کیا کر دے واپس کر دے بے کو چھوڑ دے بے کو فص کر دے سورج سمجھ میں آ تو نوے کفیز نکلے ہیں تو یہ سو کفیس سو درہم کے تھے تو نوے کفیز کتنے کے بن جائیں گے نوے درہم کے بن جائیں گے تو چاہے تو ان کو نبے درہم کے بدلے لے لے اور چاہے تو کیا کر دے چھوڑ دے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو پورے سو کی ضرورت ہو تو اب اس کو علیحدہ کہیں اور سے لینے پڑیں اسی طرح اگر بھائی وہ کیا کرتا ہے کل مقدار اگر وہ مزیا کیا ہوتا ہے زائد نکل آتا ہے اس نے کہے تھے سو خفیز اور نکلے کتنے ایک سو دس نکل آئے تو کیا حکم لگائیں گے زائد کس کا ہے بہ کتنے کی ہوئی ہے سو کی ہوئی ہے بس باقی کی تو بہ ہی نہیں دو سو لے لے دس بائی کی رہ گئے یہ تینوں کا حکم ہے مکیلات کا بھی موسمات کا بھی اور معذورات کے بعد حکم پڑا تھا ہم نے ماجودات غیر متقاربہ اس میں بھائی پہلی صورت کے اندر ماجودات غیر متقاربہ کی کوئی مثال بیان کرو بھائی موبائل کون سا موبائل نیا استعمال شدہ استعمال شدہ نیا ہو تو وہ کون سا ہے وہ متفارفہ ہے اور پرانا استعمال شدہ ہو تو وہ اسی طرح موٹر سائیکلیں ہیں نئی ہو تو پھر یہ کیا ہے اور استعمال ہو جائے ایک دفعہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو تو یہ کیا بن گئی کیونکہ اب ہر ایک میں فرق ہے ہر ایک کی الگ قیمت لگے گی اور نئی ہو تو ساروں کی ایک ہی قیمت بنے سمجھ میں آ آپ بھائی تو یہ بھائی موبائل اتعمال شدہ ہیں ان کو کوئی بیچتا ہے ڈھیر پڑا ہوا ہے کہتا ہے یہ سارے موبائل میں نے آپ کو کتنے میں بیچے مثلا ایک لاکھ میں بیچ دیے سارے موبائل یہ بولے کیا کو کم لگائیں گے آپ جوال نہیں کیا بتلایا تھا ہر ہر فرد کی قیمت بھی ساتھ ذکر کرتا ہے کلو جوال کیا کہتا ہے کلو یہ سورت کی پہلے سورت ہر فرد کی قیمت ہاں ہر فرق کی قیمت ٹھیک ہے یہ سورت ہے کل جوالین قم سے ہر موبائل کتنے کا ہے پانچ سو کا والا نام آپ کیا حکم لگائیں گے وہ کلو ذاتہ ضابطہ لگاؤ کلو جب کی اضافہ کس کی طرف ہوئی ایسی چیز کی طرف جس کی انتہا کا پتا کتنے موبائل ہیں کوئی پتہ ہے کل انتہا پتہ ہی نہیں ہے تو لہذا کتنے میں بے ہونی چاہیے میں ہوگی ایک میں بے جائز ہو جانی چاہیے لیکن یہاں کو کہاں فرماتے ایک کے اندر بھی نہیں بے فاصل ہو جائے گی کیوں نہیں ہوگی ایک میں بھی جھگڑا آئے گا کیونکہ موبائل مختلف قسم کے ہیں اگر ہم کہیں ایک کے اندر بے ہو گئی تو اب مشتری کیا چاہے گا سب سے اچھا نکال لے اور بائے کیا چاہے گا سب سے ردی والا اس کے حوالے کر دے تو جھگڑا آئے گا لہذا بے کیا ہوئی دوسری سورت ہی مانا نا کل مقدار ذکر کرتا ہے ہر فرد کی قیمت ذکر <متحد> نہیں کرتا مثلا کیا کہتا ہے یہ کتنے موبائل ہیں <متحد> سو موبائل ہیں ایک لاکھ روپے کے ایک لاکھ روپے کے استعمال شدہ ہیں اچھا اب موبائل گنے تو یا تو برابر نکلیں گے یا کم نکلیں گے یا گنوں کا حکم میں بتلا دیتا ہوں برابر نکلے پھر تو جھگڑا ہی صحیح ہو گئی اگر کم نکلے پھر بے فاسد زیادہ نکلے تو بھی بھائی کم نکلے تو بے کیوں فاسد ہوئی کیونکہ سمن مجبول ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے سمن مجبور سمن مشغول کس طرح ہوں گے بھائی بھائی دیکھو انہوں نے کل مقدار ذکر کی تھی کتنے موبائل ہیں اور کتنے کے بدلے ایک لاکھ کے بدلے تو سو موبائل ہیں ایک لاکھ کے بدلے تو ہر موبائل کتنے کا ہے آرے موبائل ایک ہزار کا تو نہیں ہے کوئی اچھا ہے کوئی مبارد ادنا مبارد ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو لہذا اب موبائل نکلے نبے تو ہم نے نبے کے پیسے دینے ہیں لیکن के کے کتنے پیسے بنے گے पैसों کے پیسوں کا تبھی پتا چل سکتا تھا جب وہ جو دس کم ہے وہ بھی ہوتے تو پھر بھائی وہ دس ہوتے تو پتا لگتا ان دس کی یہ قیمت بنتی ہے تو کل میں سے یہ منفی کر دو تو ان نبے کی قیمت نکل آئے گی لیکن وہ دس تو ہیں ہی نہیں تو ان کی قیمت کہاں سے ہم نکالیں جب ان کی قیمت نہیں نکال سکتے تو ان نبے کی قیمت کا بھی پتا نہیں چلے گا صورت سمجھ میں آ گئی یہ ماجودات غیر متقاربہ کا حکم چل رہا ہے اور اگر ماجودہ اگر موبائل کیا ہوئے زیادہ نکلے تو پھر کیا ہوگا بے واسد کیوں فاسد ہوگی کیونکہ موبائل مختلف قسم کے ہیں جھگڑا ہوگا اب ہم کہتے ہیں بے ہوئی ہے سو کی اور موبائل نکلے ایک سو دس تو مشتری کیا چاہے گا اچھے والے نکال لے اور جو دس ردی ہیں وہ چھوڑ جبکہ بائے کیا چاہے گا اچھے والے روک لے اور ردی والے دے دے تو لہذا جھگڑا آئے گا تو ان ایک سو دس میں سے کن سو کی بے ہوئی ہے وہ مشغول ہو گئے لہٰذا بے کیا ہوئی زی, تیسری سورت چوتھی सूरत کا حکم والانہ جب کل تعداد بھی ذکر کر دے اور ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کر دے اب یہی موبائل ہے اس نے کہا یہ سو موبائل ہے ایک لاکھ روپئے میں ہر موبائل کتنے کا ہے ایک ہزار کا اب اس نے قیمت بتلا دی کہ ہر موبائل کتنے کا ہے ایک ہزار تھا نہیں ہر ایک در حقیقت کوئی کم ہے کوئی زیادہ لیکن اس نے کہہ دیا کہ ہر ایک کتنے کا ہے ایک ہزار کا اس نے کہہ دیا بھائی اب مولانا وہی تین صورتیں یا برابر نکلیں گے یا کم نکلیں گے یا اگر برابر نکلے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں اور اگر کم نکلے تو جی وہ تو پچھلی صورت میں تھا قیمت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اب تو اس نے ہر ایک کی کیا بتلا دی ہے قیمت بتلا دی ہے تو لہٰذا موبائل نک نوے نکلے تو کتنے کے ہو جائیں گے ہر ایک ہزار کا ہے تو یہ نبے کتنے کے ہوئے نوے ہزار کے ہو گئے تو, بے تو یہ وے صحیح ہو جائے گی نوے موبائل نوے ہزار دے کر چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے رد کر دے چھوڑ کیوں دے بھائی اس لیے کہ اس کو ہو سکتا ہے کتنے چاہیے سو اور اگر تو لہٰذا نکلے تو جھگڑا وہ سو اچھے والے نکالے گا دردی والے چھوڑے گا اور جبکہ بھائی کیا چاہے گا اچھے والے روک لوں اور ردی دے لوں چلیے